ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اسی سے مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کی جناب میں توبہ کرتے ہیں میں اس ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس کی وسیع نعمتوں اور بلیغ نشانیوں پر ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ہمارے خالق کے ہمارے اوپر کتنے عطیات ہیں جن پر کوئی بھی اس کے شکر کو شمار نہیں کر سکتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہمیں ایسے واضح عقیدہ سے مختص فرمایا جس نے سارے جہاں کو بلندی اور چمک سے لبالب بھر دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہوں نے تہذیب کی ترقی کے نشان کو واضح کیا اور اس کا نشان راہ قائم کیا اے اللہ درود اور نو ختم ہونے والا مبارک و پاک سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر جو مخلوقات میں چونیدہ اور سیرت کے اعتبار سے پاکیزہ ہیں آپ کے پاک باز کرام پر جو عزمت کی سریا کی بلندی پر فائز ہیں اور تابعین پر اور بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں پر اے اللہ کے بند و اللہ سے ڈرو جو اس سے ڈرے گا وہ اس کی حفاظت اور نگاہ میں رہے گا اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جو اس سے ڈرے گا وہ اس کی حفاظت اور نگہبانی میں رہے گا اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی رحمان کے تقویٰ کو لازم پکڑو اور اس سے مدد طلب کرو تو وہ اپنی طرف سے حیرت انگیز چیزوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا متقیوں کے لیے تقویٰ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے اور ایک ایسی زرہ ہے جو مصیبتوں کی مار سے بچائے گی موجودہ بھڑکتے ہوئے چیلنجز اور بحرانوں اور نت نئی تبدیلیوں اور سخت تنازعات کے سائے میں بعض دلوں پر کالے شبہات اور مائل کج خیالات کے پردے پڑ جاتے ہیں جو امت کی فکری اور تہذیبی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور جو وقتاً فوقتاً اوقات میں راہ کو سدھارنے اور صحیح نشانات کو واضح کرنے شعار کو جلا بخشنے اور اس واضح تابناک نہج کو بیان کرنے کے لیے سنجیدہ پیش قدمی کو ضروری بناتے ہیں جس پر ہمارے سلف صالح اہل سنت والجماعت رضی اللہ اجمعین تھے جو لوگوں کے مابین تمام زمانوں اور مختلف نسلوں میں وہ سب سے بہتر ہیں اور یہی اہل سنت والجماعت رضی اللہ علیہ اجمعین جو لوگوں کے مابین تمام زمانوں اور مختلف نسلوں میں وہ سب سے بہتر ہیں صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میری صدی کے لوگ ہیں پھر اس کے بعد والی صدی کے پھر اس کے بعد والی صدی کے امت مسلم مضبوط تاریخی رشتہ اور گہری تہذیبی وابستگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ صاف اسلامی عقیدہ کے علاوہ کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو باہم بکھرے موتیوں کو جوڑ سکے جو رنجش آمیز بکھراؤ کو متحد کر سکے اور جو جدا جدا رائے کو منظم کر سکے یہی ہمارے برگزیدہ سلف پرہیزگار صحابہ اور وفا شعار تابعین کے منہج کے روشن نشانات میں سے ایک نشان ہے اور اس نشان کا جھومر ہے قول و عمل میں اخلاص جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں ابراہیم حنیف کے دین پر اسی طرح اس کا جھومر ہے ہر چھوٹی بڑی چیز میں قرآن کریم اور سنت متحرہ کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے اپنے سارے معاملات میں وہی کو لازم پکڑو خوشنما بکواس کو نہیں اللہ کی کتاب اور سنتوں کی مدد کرو جو رسول کی طرف سے فرقان لے کر آئی ہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل سنت وال جماعت کی اصطلاح متعین کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے یہ اصطلاح کتاب و سنت کے پیروکار اہل اسلام و ملت کو شامل ہے ایک ایسے منہج کے ساتھ جو فرقہ پرستی مسلک پرستی تعصب اور گروہ بندی سے بالا تر ہو اس لیے فکر و نظر کی کوتاہی معرفت کی کمزوری اور شعور کی کم، کمی یہ ہے کہ اس تابناک منہج کو کسی خاص مسلک یا کسی خاص علم یا کسی محدود و زمان و مکان کے ساتھ خاص کیا جائے وہی لوگ مدد یافتہ جماعت اور نجات پانے والا فرقہ ہے جس کا ضابطہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر آج میں اور میرے صحابہ قائم ہے اسے تبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے مصدرک میں صحیح صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے مسلمان بھائیوں اللہ آپ پر رحم فرمائے اہل سنت والد کے منہج کے تابنا کے نشان نشانات میں سے ایک ایسا نشان ہے جو ان کی خاص ترین خصوصیتوں سے ہے بلکہ جو ان کے چمکدار منہج کی واضح علامت ہے وہ اس کی طرف منسوب ہے اور اسی سے پہچانے جاتے ہیں اور وہ ہے جماعت کو لازم پکڑنے کا شعار جو سمع و کا متاقاضی ہے اللہ جل نے اللہ عز و نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی رسی جماعت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہا سی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گبراہی پر متفق نہیں ہو سکتی سو تم جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے اسے تبرانی نے صحیح صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے سلف رضی اللہ عنہ اور ان کے راستہ اور ہدایت پر چلنے والے لوگ تفرقہ اختلافات بٹوارے اور گروہ بندی سے پوری طرح دور ہے یہ چیزیں منظم جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں اور باعزت اجتماعیت کو بکھیر دیتی ہیں ایمان والی امت سلفی منہج منہج اہل سنت والجماعت کے عظیم ترین نشانات میں سے قول و عمل میں میانہ روی اور اعتدال پسندی ہے اور خالص وسطیت یہ ہے کہ ظاہر و باتین میں سب سے بہتر مخلوق کا طریقہ لازم پکڑا جائے ہدایت یافتہ خلفائے اور تمام صحابہ رضی اللہ کی راستے کی پیروی کی جائے اور برعیتوں اور نئے طریقوں سے دور رہا جائے اور ہوا پرستوں اور گمراہ لوگوں کی مخالفت کی جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان, کی ان کے پیروں ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے عیسائیت کے اندر سلف یعنی مہاجر اور انصار صحابہ کی نقشے قدم پر چلنے کی واضح دلالت موجود ہے کیونکہ وہی اس امت کے سب سے اعتدال پسند سب سے افضل اور اللہ کے دین کے سب سے زیادہ جانکار لوگ ہیں سلف صالح کے منحج کو لازم پکڑنا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ نت نئی ایجادات اور پیداوار کے ساتھ چلتے ہوئے اور مسلمات و متغیرات اور قدیم و جدید کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے جدید دور کے وسائل و اسباب میں تجدید کاری ہو اور اس کی ایجادات اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے مومنوں کی شماعت واقعی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منظم دہشت گردی اور خطرناک جنگی جرائم کے ساتھ اصلاف اس امت کے راستے پر گامزن اسلامی ہستیوں کو ان کے سربراہوں علماء رموز اور ملک کی سطح پر دانشتا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے عالمی دہشت گردی کے دایان ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں اور ملک کے شام خصاص اٹل میں جو انسانی ٹریجڈی جاری ہے وہ ایسا کھلا تلخ نمونہ ہے جو برسورت چہرہ کو اور اسلام سے وابستہ ہر چیز کے تئیں کھلی دشمنی کو بے نقاب کرتا ہے اے تیر رحمان تیرے لیے ہو جائے اور کشادگی اللہ کے حکم سے آنے ہی والی ہے اسی طرح سے تکلیف بات یہ ہے کہ ہم متاخر ادوار اور خلف میں فرزندان ملت کے کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سلف کے منہج سے بے برتتے ہوئے اہل ان ہیرافوں ضلالت کی بہت ساری راہوں کو اختیار کیا جہاں پیر پھسلتے ہیں اور شریف اسلاف اور ان کے واضح تابناک مرحج کی مخالفت کی پھر انہوں نے اپنے آپ کو اندھے فتنوں کی کھولتی ہانڈیوں اور بھرکتے میدانوں میں ڈال دیا اور تیزی کے ساتھ امت کی کچھ فرزندوں کو غیر معروف جھنڈوں اور جہلی ناروں کے تحت فتنوں اور کشمکش کے گڈھوں میں ٹھوس دیا جہاں اعتدال اور وسطیت سے دوری ہے اور اللہ کی رحمی اس فریض جہاد اور اس کے شرحی ضوابط کا مصق ہے جو اسلام کے کوہان کی چوٹی ہے بلکہ انہوں نے املاک کی تباہی اور مسجدوں یونیورسٹیوں اور ہسپتالوں میں بمباری جیسے بعض دہشت گردانہ کام انجام دینے پر بھڑکایا یہ سب انہوں نے صحیح نقل اور صحیح عقل اور سلف کے شفاف منہج کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور شریعت کے مقاصد و اہداف اور شرعی سیاست اور اس کی تعلیمات کا اعتبار کیے بغیر کیا کچھ دیگر لوگ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں رائے گا گئی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے وہ کھوکھلا وعدہ ہوا میں مارتے ہیں اور آسمیت اور دھمکی کے گڑھوں میں گرتے ہیں وہ اپنی گمراہیوں میں مگن ہیں اور اپنے اندھیروں میں غرق ہیں ان کی افوال سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں اور ان کی افعال واضح ترین جرائم میں سے ہیں کیا یہ دانش مندی ہے حکمت و عقل مندی ہے کہ مصیبتوں اور بحرانوں کی سیاس کو سیاسی خیالات اور فکری وابستگیوں کے لیے یا نعرے بلند کرنے سودا بازی کردار کشی اور تہمت تراشی کے لیے استعمال کیا جائے یہ تفریح اور بیزاری ہے اور اللہ کا دین اس میں غلو کرنے والے اور اس سے بیزاری برتنے والے کے بیچ ہے امت کی خدمت اور اس کے مفادات کی حفاظت چمگادڑوں یا فالتو لوگوں کی ٹولی کا کوئی جاہل کر سکتا ہے نہ بے وقوف نہ نہ نفرت پھیلانے والا جس نے تشدد اختیار کیا اس نے متنفر کیا اور جس نے نرمی بڑھتی اس نے محبت پھیلائی اور پورا خیر سلف کی اتباع میں ہے اہل سنت والجماعت جماعت کے عظیم نشانات اور مثالی فضائل میں سے یہ ہے کہ وہ عقیدہ کو اخلاق و اخدار سے جوڑتے ہیں خون کے معاملہ کی تعظیم کرتے ہیں اور تشدد اور تفکیر کے راستوں سے دور رہتے ہیں وہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں نعمت پر ہتھیار اٹھاتے ہیں اور نہ دنیاوی مفادات یا فکری رجحانات کے خاطر اس شرعی بایت کو توڑتے ہیں جو بحیثیت یا عقیدہ عبادت اور نیکی مشکل اور آسانی اور کشادگی اور تنگی میں ضروری ہے شرعی اصول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عوام پر حکمران کی حکمرانی مسلحت سے جڑی ہوئی ہے اور اس بات پر موقوف ہے کہ عوام کی زبانیں فطریں بھڑکانے اور مفاد پرست افواہیں پھیلانے سے باز رہیں امام شافی نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہ ہر وہ چیز امام شافی نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہ ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرے ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ نہ کوئی رائے اور نہ کوئی قیاس قائم رہ سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے عذر کو ختم کر دیا گیا ہے امام شاطبی رحم اللہ کا قول ہے کہ شریعت بنانے کا شریع مقصد یہ ہے کہ مکلف کو اس کی خواہش نفس سے نکالا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا اپنی اختیار سے بندہ بن جائے جس طرح وہ تخلیقی طور پر اللہ کا بندہ ہے بے شک خواہش نفس ہی رسوائی ہے صرف اس کا نام پلٹ دیا گیا ہے جب تم خواہش نفس کے شکار ہوئے تو تمہیں رسوائی حاصل ہوئی یقینا تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں عطا فرمائے مجھے اور آپ کو اور اس کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور عزمت والے رب سے اپنے لیے اور آپ کے لیے تمام طرح کے گناہ اور خطاع سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی مغفرت طلب کیجیے اور اس کی جناب میں توبہ کیجیے بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یکے بعد دیگرے بکثرت نعمتوں سے نوازا اور ان لوگوں سے ڈرایا جو مسلمانوں کے درمیان فتلا پھیلائیں اور منافقت کریں درد و سلام ہو چنیدہ نبی پر اور ان کے آل پر ان کے اصحاب پر اور تابعین پر اور جو بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کریں اما بعد اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اس لیے کہ تقوا سب سے افضل کمائی ہے اور اس کی اطاعت سب سے بلند رشتہ ہے ایمانی بھائیو اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے ملک بلاد بلاد حرمین شریفین مملکت سعودی عرب کو اہل سنت والجماعت کا اہل سنت والجماعت کا دل عال اسلام کی توجہ کا مرکز اور عمومی طور پر عالمی وزن کا مالک بنایا ہے اپنی پوری روشن اسلامی تاریخ میں سلفی عقیدہ تجدیدی اصلاحی دعوت وسطی معتدل منہج کے سائے تلے جی رہا ہے اس ملک نے کتاب و سنت پر عمل کرنے بداعت و خرافات اور شاز آرا و گمراہیوں سے باز رہنے کے باب میں انبیاء کے سردار فضل صحابہ اور ہدایت کے متقی وفا شیار کا طریقہ اپنایا جس کے نتیجے میں اس مضبوط دین کو استحکام حاصل ہوا اس طرح یہ ملک روشن سلفی سنی نحج کے متجدد ہونے اور ہر زمان و مکان کے لیے اس کے کارگر ہونے کا واقعی نمونہ بن گیا اس لیے یہ اپنے ان دشمنوں کے نشانے پر رہا ہے جن سے بعض ذرائع بلاگ اور رابطہ کی سائٹس بھری پڑی ہیں جن, جن میں وہ اس ملک مبارک ملک اس کے عقیدہ اس کی قیادت اور ان کے علماؤں کے خلاف خطرناک الیکٹرانک فکری دہشت گردی کی شکل میں جھوٹھی باتیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کے علاباؤں کے خلاف خطرناک الیکٹرانک فکری دہشت گردی کی شکل میں جھوٹی باتیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں لیکن تمام چیزیں لیکن یہ تمام چیزیں اس ملک کی یکجہتی اور آہنگی میں اضافہ ہی کرتی ہیں اور اس ملک اور اہل سنت والجماعت کے لیے وفاداری کو دوچند کرتی ہیں اس کی سلامتی اور وحدت میں اس کی سلامتی اور وحدت میں اس کو نشانہ بنانا تمام اہل سنت والجماعت کو نشانہ بنانا ہے اس کے بعد اے مسلمانوں یہ ایک پرجوش دعوت ہے کہ اللہ کے لیے یکسو ہوا جائے دین کے لیے اٹھ کھڑا ہوا جائے اس کی شریعت کو قائم کیا جائے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رسی اللہ کی سنت اور سلف امت کی فہم کو لازم پکڑا جائے اس درست صحیح منہج پر جمع ہوا جائے اور عصبیت گروہ بندی آرا اور فرقہ پرستی کو نکارا جائے جن کو اللہ نے سنت کی توفیق بخشی ہے ان کے لیے ان کے لیے یہ دعوت ہے کہ وہ اپنے درمیان تقسیم و اختلافات اور عدابت و لڑائی سے بچیں آپس میں اختلاف نہ کرو اور نہ گزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا افر جائے گی آپس کے آدابی اختلاف کو سمجھیں آپ کے دور طرفہ اختلافہ سے گھات میں لگا اور سازش میں مگن دشمن ہی فائدہ اٹھائے گا سو اپنے دشمن کے سامنے سونے کے تشت میں اپنے اختلافات پیش کرنے سے بچو اپنے دشمن کے سامنے سونے کے تشت میں اپنے اختلافات پیش کرنے سے بچو اہل سنت وال جماعت کی وحدت کی حاجت بلکہ ضرورت کسی اور زمانے کی بنسبت نسبت اس زمانے میں زیادہ ہے جس میں انہیں ایک ہی کمان سے تیر کا نشانہ بنایا گیا لیکن مدد اور بہتر انجام انشاءاللہ اللہ انہی کے لیے ہے چنانچہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اے اللہ کے بندو کہ سلف و صالح رضی اللہ عموم کی راہ کو اختیار کرو جیسا کہ امام دارالحجرت امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کا معاملہ ہرگز سدھر نہیں سکتا مگر صرف اسی چیز سے جس سے اس کے پہلے حصے کا معاملہ سدھرا اور اس سے بلیغ اور قوی اللہ کا قول ہے اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر شلو اور دوسری راہوں پر مت شلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی اس کا تم کو اور اللہ تعالی نے تحقیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرحزگاری اختیار کرو نبی امین پر پھول اور خوشبو پھیلانے والا درود و سلام پھیجو جیسا کہ ذل جلالے والے کرام نے اپنی شاندار ترتیب والی محکم کتاب میں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول کتنا ہی پاک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحیح مسلم میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے پاکیزہ درود سلام معزز رسب والے چنیدہ نبی محمد پر جو سب سے بہتر بھیجے گئے نبی ہے اور آپ کے اہل خانہ صحابہ کرام پر جو بہتری صحابہ اور انصار ہیں درود و سلام نازیل ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان کے متبعین پہ درود و سلام نازیل ہو اللہ درود نازیل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر اے اللہ ام کرام اور چاروں خلفا سے تو راضی ہو جا ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر عثمان علی سے راضی ہو جا اور انصار صحابہ اور سے تو راضی ہو جا اور جو ان کی اتباع قیامت کریں ان سے راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دا فرما اسلام اور مسلمانوں کو عزت دا فرما اور اس ملک کو امن و امان اور اطبین کا گہوارہ بنا دے اللہ ہمارے ملک کو تو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ہمارے برات امور کو اللہ تو توفیق دے کہ وہ حق پر چلے اللہ ہمارے ملک کے اللہ ہمارے ملک کے سربراہ اور ان کے نائبین کو اللہ توفیق دے اے اللہ مسلمانوں کے تمام ورات امور تو توفیق دے وہ کتاب و سنت پر عمل کریں اے اللہ تو اپنے مومنین سے تمام طرح کے وبا غلا اور مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے ملک اور تمام اسلامی مالک سے اللہ مشکلوں کو دور فرما اے اللہ تو وہ جاہدین جو تیرام اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد فرما یا کرام اے قیو اے حیو قیوم اے اللہ ہم تیری رحمت سے بارش طلب کرتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں اے یس الجلال اے اللہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ مسجد اقسا کی مدد فرما اے اللہ یہ غضب ڈھانے والے اور زبردستی قبضہ جوانے والے لوگوں سے اللہ نے جاتے اے اللہ شام و عراق یمن ان کے لوگوں کے معاملات کو درست فرما اے اللہ ان کے حصار کو ختم کر دے اور ان کو تو امن امان امانتا فرما ایز الجلال کرام اے اللہ ہم سے فتنوں کو دور فرما اے اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق تع فرما اے اللہ ہم تب سے فضل و کرم طلب کرتے ہیں اے اللہ ہمارے فوج کی مدد فرما اے اللہ ہمارے بارڈر کی توی حفاظت فرما اے اللہ تمام مجاہد مرابطین کی تو مدد فرما ہمارے ملک کے تمام مجاہد ملازین کی تو مدد فرما اے اللہ ہمارے شہداؤں کو معاف فرما ہمارے مریضوں کی تو شفا دے اے رب العالمین اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما ا اللہ مصیبت زروں کی مصیبت کو دور فرما اے اللہ تمام مریضوں اور مسلمان مریضوں کی بیماریوں کو دور فرما تو ہی غنی ہے اور ہم فقیر ہیں اے اللہ ہم پہ تو اپنی مدد فرما نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں نا امیدوں میں نہ فرما بنا اے حیو قیوم اے سلجلال ولیکرام اے اللہ ہم تم سے دنیا میں بھی بھلائی طلب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی طلب کرتے ہیں اور تو ہمیں جہنم کے آذاب سے بچا اے اللہ تو ہی سمین و علیم ہے اے اللہ تحید تو توبہ قبول کرنے والا ہے اے اللہ ہمارے والدین کو تو مغفرت فرما تمام مسلمانوں کی تو مغفرت فرما اے اللہ تو عید سننے والا ہے اور دعاؤں قبول فرمانے والا ہے و على علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین